اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کیا تم تک ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی ہیں جنہوں نے پہلے زمانوں میں کفر کیا تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھ لی اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالی نے اہلِ کفر فجور کو مخاطب کر کے بطور زجر وبیخ فرمایا کہ ماضی میں جن قوموں نے کفر کی راہ اختیار کی کیا تمہیں ان کے انجام کی خبر نہیں ملی ہے جیسے نوح عاد سمود اور لوت کی قومیں کس طرح اللہ نے زمین سے ان کا وجود ختم کر دیا اور جب قیامت آئے گی تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور یہ سب ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس اللہ کے پیغام پر سریح اور واضح نشانیاں لے کر آتے تھے تو استقبار میں آ کر انہیں جھٹلا دیتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ انہیں دیکھو یہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حادی و مرشد ہیں پھر انہوں نے اللہ کے پیغام حق دین اور رسول کا انکار کر دیا اور سرکشی کی راہ اختیار کر لی تو اللہ نے بھی ان کے ایمان اور ان کی بندگی سے اظہار بے نیازی کرتے ہوئے انہیں ہلاک کر دیا اس لیے کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات اور اپنے بندوں کے ایمان و عمل سے یکسر بے نیاز ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہے اور تمام حمد ثنا کا وہ تنہا سزاوار ہے اور ہر مخلوق بہرحال اور بہرکیف اسی کی تعریف بیان کرتی رہتی ہیں